اور میں ایک کناری ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو اور اپنی رب کو پوجوں گا قرب ہے کہ میں اپنی رب کی بندک سے بدبخت نہ ہو.